علیمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و یکلم الناس فی المهد و ومن و الصالحین صدق اللہ العظیم و بلغنا رسوله النبی الکریم ذلك من والحمد رب شراہلی سبحان رب والحمد رب و عبدا حول من الاحوال محمد ان سید القنعظمی ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذل کرم اللہ جل مجید کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبه wabarakatuh سننا سے جاتے ہیں پر برہیدتا تحفتا درود و سلام اپ کی تعریف توصیف کے بعد درس قران کریم کے سلسلہ میں تفسیر قران کریم کے سلسلہ میں قران اور ہم پروگرام میں آج ہم سورہ ال عمران کی ایت نمبر سے سے قرآن شروع کر رہے ہیں ذکر ہو رہا تھا حضرت سیدہ مریم اور ربی اللہ و تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ مسلاط و تسلیم کا رب کریم نے حضرت سینا عیسیٰ علیہ سلاط و تسلیم کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی شان بیان کرتے ہوئے ان کے مجزات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا و یقلم سفی الماہد کہ وہ کلام کرے گا پالنے میں دامن میں جھولی میں یعنی پیدا ہوتے ہی وہ کلام کریں گے یہ حضرت عیسیٰ علیہ اصلاط و کا معاوضہ ہے اور جو کسی نبی کا معاوضہ ہوتا ہے وہ ولی کی کرامت ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جیسا میں نے پچھلے پروگراموں میں عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اولیاء اکرام کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ بولے بچپن میں یا ان کے حکم سے کچھ لوگ بولے تو حضرت سینا عیسی روح اللہ کا یہ ایک موجہ ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی بولے اور بول کے انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی براٹ اور پاک دامنی بیان کی پھر وہ پکی عمر میں بھی کلام کریں گے یعنی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ صلاط و تسلیم جب آسمانوں سے تشریف لائیں گے پھر اللہ جل مجد کریم کی تو ہی جو ہے وہ بیان کریں گے ومن صالحین اور رب کے صالحین یعنی خاصوں میں سے ہیں تو حضرت سید نہ عیسیٰ روح اللہ علیہ صلاط و تسلیم کا جو بولنا ہے آپ جو بولے اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں رب کریم نے ارشاد فرمایا رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ پہ جب الزام لگا کہ بنا شادی کے بنا نکاح کے تو بچہ کہاں سے لائی تو حضرت مریم اللہ جلد عید الکریم کے حکم سے انہوں نے اشارہ کیا فاشارت علئی حضرت عیسیٰ کی طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ اصلاح تو بول پڑے کالا نی عبد ہے فراہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں بولتے ہی رب کی توحید بیان کی اور حضرت عیصع علیہ صلاحت و تسریم کو پتا تھا کہ میرے بعد لوگ مجھے اللہ یا اللہ کا بیٹا کہیں گے اس لیے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں نہ اللہ ہوں نہ اللہ کا بیٹا ہوں بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ آطانی کتاب اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی و نبیہ نبی اور مجھے نبی بنا کے بھیجا تو یہ حضرت عیسیٰ کا کلام جو ہے یہ آگے آئے گا تو رب کریم نے حضرت عیسیٰ کا وہ کلام قرآن کریم میں نازل فرما دیا کہ وہ کلام کریں گے پالنے میں جھولی میں دامن میں بچپن میں تو کلام کیا کیا ایک تو رب کی تو بیان کی ایک یہ کہ مجھے کتاب عطا کی گئی حالانکہ کتاب تو دیر کے بعد نازل ہوئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے اور پھر پرائیں مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے نبی بن کے آتا ہے نبی آ کے نہیں بنتا جیسا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا اور معذ اللہ آسفیخ اللہ عام لوگوں کے ساتھ عام بشر یا عام انسان ہی ہوتا ہے بلکہ ایسا نہیں ہے کوئی یہ یعنی نبوت کوئی کسبی نہیں ہے کے آدمی نیکی کر کے نبوت کے درجے پہ پہنچ جائے گا تو سب نبی علیہ مسلاط و تسلیم اللہ نے ان کو پہلے نبی بنایا بعد میں دنیا میں ان کی تشریف آوری ہوئی اسی طریقے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جب پوچھا گیا آکا آپ کب سے نبی ہیں تو ارشاد فرمایا کون تو نبی ام و آدم و بین روح بلجس میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت اعظم علیہ اصلاط و تسلیم ابھی اپنے جسم اور روح اور جسم اور مٹی کے درمیان تھے اس وقت بھی روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی نبی بنا ہوا تھا تو رب کریم نے حضرت سینا عیسیٰ علیہ اسلاط و تسلیم کے اسی معذے کا ذکر کیا کہ وہ بچپنے میں بولیں گے اور پھر جب آسمان سے واپس تشریف لائیں گے نظیم فرمائیں گے پھر بھی کلام کریں گے اور وہ اللہ کے پاکیزہ اور صالحین اور خاصوں میں سے ہیں جب اللہ جل مید الکریم کی طرف سے فرشتے نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی بشارت دینے کے بعد حضرت تیئیس سال اصلاح و تسلیم کے جو ہیں وہ چیزیں بیان کی ان کے موجود بیان کیے تو حضرت سیدہ مریم کالت رب انا یقون لی ان باری تعلیم میرا بچہ میرے بچہ کہاں سے ہو سکتا ہے وہ لم یم سسنی اور مجھے تو کسی بشر نے آئی تک ہاتھ نہیں لگایا چھوا تک نہیں ہے کائدہ قانون یہ ہے کائدہ کلیہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ملے تو تب اولاد پیدا ہوتی ہے ملنے کے تو دور کے بعد مجھے تو آئی تک کسی بشر نے مس نہیں کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کالا کزال کلو اللہ یوں ہی مہربانی فرماتا ہے یخل و معیشہ جیسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے یہ ایک قاعدہ ہے جو رب کریم نے ہی بنایا ہے چاہے تو اس قانون کے خلاف ہی قدرت جو ہے اس پہ اپنی قدرت کے ساتھ وہ پیدا کرے چاہے تو بنا باپ کے پیدا کرے چاہے تو بنا باپ اور ماں کے پیدا کرے جیسا حضرت آدم کو پیدا کیا علیہط و تسین اور چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے جیسے حضرت سینا علیہ علیہط و تسلیم کو پیدا کیا رب کریم کی شان کیا ہے رب کریم کا کرم کیا ہے عزو قدو امرن فعنما یقول الح فقن کسی کام کا حکم فرمائے تو اسے اس یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتا ہے رب کریم کو اس کے لیے بندوں کی طرح نہ تو اتنا زیادہ سوچو بچار کرنا پڑتا ہے نہ اس کے لیے کچھ چیز بنانی پڑتی ہے بلکہ رب کریم کا حکم ہوتا ہے کون کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جائے یہ رب کا رب کی شان ہے یہ رب کی قدرت ہے جو جس چیز کو حکم کرتا ہے وہ فوراً ہو جاتی ہے رب کے بہت سارے بندے ہیں جن کو اللہ جلا مجد الکریم نے یہ کن کی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے یہ رب کی قدرت ہے لیکن رب اپنی شانیں اپنی قدرتیں جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے دنیا کی ہر چیز میں جو بھی شان ہے جو بھی عظمت ہے وہ رب کریم کی ہی حقیقت میں عظمت ہے یہ چاند ستوروں ستاروں کی روشنی چانداروں کا نور یہ سب کس کا نور ہے سب رب کریم کا نور ہے اللہ نور السماوات وات ہے تو اسی طریقے سے جو نبیوں میں شانیں نظر آتی ہیں تو حقیقت میں وہ رب کریم کی شانیں ہیں جو اولیاء میں شان نظر آتی ہیں حقیقت میں وہ رب کریم کی ہی شانیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ شانے عطا فرمائیں مشہور واقعات ہیں جنگ وہد میں جب حضرت سیدنا حسیندھ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو ہاتھ میں ادرے بیٹھے ہیں تو میرے آقا نے تیر چلا ارمیہ فدا آکا اے احساس تجھ پہ میری ما میرے ماں باپ قربان ہو تیر چلا آپ بڑے اچھے نشانہ بازتے حضور میرے تیر ختم ہو گئے کیا چلا ہوں تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیچے پڑی ہوئی ایک چھڑی کھجور کے خشک چھڑی کو پکڑا تو فرمات کون سہنا فرمایا تو تیر ہو جا تو حضرت صاحب کہتے ہیں وہ تو لکڑی تھی جب آقا کریم نے اس کو پکڑا تو وہ لکڑی تھی جب آقا کریم کی زبان مقدسہ سے یہ لفظ نکلے کہ لکڑی تو تیر ہو جا تو میں نے دیکھا وہ تیر بن چکی تھی تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام رب کریم نے اس زبان کو یہ طاقت عطا فرمائی یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جو کہیں ہو جاتا ہے حضرت سینا شیخ عبد القادر جیلانی اور سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب خطب الغ کے سول میں مکالے کے آخر میں ارشاد فرمایا قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی بات کتب کہ رب کریم نے اپنی بعض کتابوں میں یہ ارشاد فرمایابن فرمایا آدم اے ابن آدم ان اللہ میں اللہ ہوں میری یہ شان ہے کہ میں کسی شہ کو کہتا ہوں کن فون تو وہ ہو جاتی ہے تو میری اطاعت کر تو میرا بن جا تو میرا کہا مان جب تو میرا کہا مانے گا میں تجھے یہ شان عطا فرما دوں گا تو کسی شے کو کہے گا کن فون تو وہ ہو جایا کرے گی جب اللہ کا بندہ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے پھر رب کریم اس کو ہر چیز عطا فرما دیتا ہے پھر رب کریم اس کو شان عطا فرماتا ہے پھر رب کریم اس کو عظمت عطا فرماتا ہے جیسے حدیث قدسی ہے بخارشی میں ہے کیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نوافل پڑتا پڑھتا رب کریم کا قرب حاصل کرتا ہے رب کریم ارشاد فرماتا ہے فائزہ احبکت جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں تو میں اس کی سمات بن جاتا ہوں وہ مجھی سے سنتا ہے میں اس کی نتک بن جاتا ہوں زبان بن جاتا ہوں مجھے سے بولتا ہے کون تو یدن سیب تشو بےا پھر میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں پھر وہ مجھے سے پکڑتا ہے کون تو ریجن میں اس کے پاؤں بنتا ہوں وہ مجھے سے چلتا ہے میں اس کے کان ہوتا ہوں میں اس کی آنکھیں ہوتا ہوں میں اس کی زبان ہوتا ہوں تو رب کریم پھر اس آدمی کو اس مکام پہ پہنچ پچا دیتا ہے کہ اس کا کہا پھر رب کریم کی طرف سے حکم ہوتا ہے گفت گفتے اللہ بود گرچہ ادحلک میں او عبد اللہ پھر وہ اگرچہ حلق تو انسان کا ہوتا ہے بندے کا ہوتا ہے لیکن اس پہ رب کریم کا حکم جاری ہوتا ہے پھر رب کریم کا کرم ہوتا ہے پھر وہ بن, یعنی وہ ہاتھ جو ہوتا ہے ہاتھ ہے مومن کا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ ہے مومن کا ہاتھ کارکشاہ کار آفرینوں کار ساز پھر اس بندے کا ہاتھ ہی کارکشاہ ہو جاتا ہے کار آفرین ہو جاتا ہے کار ساز ہو جاتا ہے تو اس لیے رب کریم اپنی شانے بندے میں دیکھنا چاہتا ہے سوائے او نشانوں کے آج رب کریم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں کہ وہ کسی کو نہیں دیتا اور پسند بھی نہیں کرتا وہ دینی جیسے تکبر ہے رب کریم یہ کسی میں پسند نہیں کرتا الوحیت ہے رب کریم اپنی مخلوق میں سے کسی کے لئے پسند نہیں کرتا اسی طریقے سے رب رازق ہے وہ کسی کے لیے پسند نہیں کرتا لیکن کچھ چیزیں آج جو ہیں وہ بندوں کی طرح منسوب ہوتی ہیں تو وہ منسوب جب ہوتی ہیں تو وہ عارضی طور پہ یہ رب کی عطا کردہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ابھی آگے آئے گا کہ رب کریم جو ہے وہ خالق ہے لیکن یہاں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی آخلو کو اللہ نے میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں میں تمہارے لیے بناتا ہوں تو اپنی طرف انہوں نے تخلیق کی نسبت کی کہ میں تخلیق حالانکہ خالق تو اللہ جندہ مجد الکریم ہے تو رب کریم کچھ چیزیں اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تو یہ کون فون کی جو شان ہے رب کریم کی شان ہے لیکن اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے پھر وہ زبان جب بولتی ہے تو اس میں حقیقت میں رب کریم کا ہی کلام ہوتا ہے پھر اگر وہ آ کسی کو کہے کمب عزنی یا کمب عز اللہ رب کے حکم سے اٹھ یا میرے حکم سے اٹھ تو پھر اس میں کوئی استفاد نہیں ہوتا وہ اس میں کوئی دوری نہیں ہوتی کوئی اچمبے والی بات نہیں ہوتی بلکہ وہ حقیقت میں رب کریم کا ہی کلام اور حکم ہوتا ہے تو اس لیے رب کریم نے یہ اپنی ایک شان بیان کی اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعال انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنا خامند کے بنا باپ کے بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو فرمایا ہاں رب کریم یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی اب حضرت عیسیٰ علیہط و تسین کی دوسری جانے حضمت جو ہیں وہ اللہ محل کتاب کتاب کی تعلیم دے گا سکھائے گا والحکمتا اور حکمت کی تعلیم دے گا وہ اور تورات کی وجیلا اور انجھیل کی تو یعنی وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے حضرت سین علیہ علیہط و تسین دیکھیے ابھی آہ وہ آہ پیدا نہیں ہوئے ابھی صرف رب کریم نے ان کی بشارت دی ہے لیکن ان کی شانے پہلے ہی عزم ان کی پہلے ہی بیان رب کریم کر رہا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی بتائی جا رہی ہے کہ عیسا علیہ و تسیم جو ہیں وہ یہ یہ شانے لے کر آئیں گے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے لوگوں کو توڑت و انجیل کی تعلیم دیں گے وہ رسولن سیر اور وہ رسول ہوں گے کس کی طرف بنی اسرائیل کی طرف حضرت حسین عیسا علیہ اصلاط و تسیم سمیت جتنے بھی انبیاء اکرام اور رسل الحم اصلاط و تسین لائے کسی خاص قوم کی طرف کسی خاص شہر کی طرف کسی خاص ملک کی طرف سب نبیوں کا, نبیوں کی نبوت ایک خاص وقت کے لیے تھی خاص زمانے کے لیے تھی خاص جگہ کے لیے تھی خاص قاؤں کے لیے تھی خاص قبیلوں کے لیے تھی ایک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے رب کریم نرشاد فرمایہ وما کا اللہ رحمت عالمی محبوب میں نے تجھے کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا محبوب میں نے تجھے کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا کافت اللہ ساری کائنات کے انسانوں کے نبی بریا کا بن کے آئے بلکہ صرف انسان ہی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ حدیشی مربع احمد کہ میں ہر سرخ اور سیاہ چیز کی طرف نبی بن کے آیا میں ہر کائنات کی ہر چیز کا نبی بن کے آیا تو حضرت اِس علیہ و تسلیم بڑی شانوں والے ہیں رب کے سارے نبی عظمتوں والے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی قبیلے کی طرف کسی نہ کسی قوم کی طرف کسی نہ کسی ملک کی طرف آئے کسی نہ کسی وقت کے ساتھ خاص جو وقتوں پہ حاوی جو قوموں پہ حاوی جو کائنات پہ حاوی نبوت ہے وہ صرف آمنا کے لال اور علیہ صلاط و تسلیم کی ہے وہ کائنات کے رسول بن کے آئے کائنات کے زولہ بن کے آئے کائنات کے نبی بن کے آئے ابل سے آخر تک ہر جو آ, انسان آئے یا جنات ہوں یا فرشتے ہوں یا جو کچھ ہو سب کی طرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ رسول رب کے رسول بن کے آئے اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاط و تسلیم کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف تو یہاں کچھ لوگ آج کا جو ہیں خاص کر جو عیسائیت سے متاثر ہیں یا عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ تو تسین کی بڑی فضیلتیں یہ جو موجرات بیان ہوئے یہ اور کسی نبی کو نہیں ملے تو یہ ساری کی ساری چیزیں تو حضرت عیسیٰ کو ملی تو وہ افضل ہیں ساری کائنات سے ان کی فضیلتیں اپنی جگہ لیکن وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر بن کے آئے تھے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عزم کے بیان کیا کرتے تھے جیسا کہ ان بیان ہوگا کے بعض انجیلوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسہ علیہ اصلاط و جو تھے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزم سے بیان کیا کرتے تھے لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نعتیں پڑھا کرتے تھے تعریفیں بیان کیا کرتے تھے لوگوں کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ولادت کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے میرے آقا کا نام لے کے بتایا کرتے تھے کہ اب احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں لوگوں میں تمہیں ان کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جہاں رب کی توحید بیان ہو رہی ہے اور جیسا بات علم لغت نے کہا جھیل کا مانا ہی بشارت ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے اتنے اول الازم پیغمبر کو بھیجا گیا تو ارشاد انی کا جت حکم بھی آئی تم یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے تو رب کریم نے جو ہے وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ سلاط السّیم کو جو موضوعات حافظ فرمائے تھے وہ اپنے یعنی دعوی نبوت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں میں رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں میں رب کی طرف سے موضوعات لے کے آیا ہوں میں رب کی طرف سے آیتیں لے کے آیا ہوں وہ کیا کیا نشانیاں ہیں وہ کیا کیا آیتیں ہیں وہ کیا کیا موضوعات ہیں انی آخرو کو لقم منوفتی نے فرمایا میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی سی ایک صورت بناتا ہوں پرندے کی طرح مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو فیقون طرز اللہ تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا ہے وہ اڑنے لگتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہط و تسیم کے معضرات میں سے ایک معضزہ کہ رب کریم نے ان کو یہ طاقت بخشی تھی کہ وہ مٹی کو پکڑتے اس میں ایک پرندے کی صورت بناتے اس میں پھونک مارتے اس میں روح پڑتی اور وہ اڑنا شروع ہو جاتا سبحان اللہ دیکھیں ابھی میں کر رہا تھا کہ یہ رب کریم کی صفت ہے وہ چیز کو تخلیق کرتا ہے اس میں روح پھونکتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہط وتسیم کو یہ سفت رب کریم نے فرمائی اور انہوں نے آپ لوگ کو اپنی طرف اس تخلیق کی نسبت کی یعنی تخلیق میں کرتا ہوں بناتا میں ہوں پھونک میں مارتا ہوں اور وہ اڑتا ہے رب کے حکم سے وہ حکم رب کا ہے لیکن رسیلا اس میں کون بنے حضرت سینا اس سال ہے سلا تو اب اگر کوئی کہے دیکھو جی قدرت رب کی ہے آگے تو بے عز کا لفظ آ گیا لہٰذا کی اس میں کیا شان ہے بھائی دیکھیے رب کریم جس کو شانے آتا فرماتا ہے اسی کی ہوتی ہیں ہر ایرے گہرے کو نہیں ملتی کوئی یہ کہہ کے کہ بے اللہ نیلہ آ گیا لہذا الح سلاد و تسلیم جو ہیں وہ یعنی اس سے اب ان کی شان نہیں رہتی تو یہ اس کے ذہن کی سوچ ہے جو کہ غلط ہے رب جس کو شان عطا فرماتا ہے اسی لیے عطا فرماتا ہوتا ہے ربے چن بیان بھی اسی لیے کیا اور یہ رب کی سنت ہے کہ انبیاء کے موضات کو بیان کیا جائے بقیہ جو موضات ہیں ان پہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کی ای میل جو ہیں وہ پیش کی جائیں گی اب زیادہ زیادہ دوست کوشش کیا کریں ای میلز بھیجنے کی اور کوشش کریں کہ ایک تو اپنا نام لکھیں اپنا ایڈریس لکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ مختصر جو ہے وہ لکھا کریں بہت دوست بڑی تفصیل سے لکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ اگر مختصر ہوگا تو جلدی جواب اور اچھا جواب ہو سکے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ چھوٹے سے وقفے کے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی سب حاضر ہیں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ سب دوستوں کی ای میل شامل کریں گے ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تو ماشاء اللہ کافی ای میل جو ہیں وہ ہمارے دوستوں نے ہمیں کی ہیں سب سے پہلے جو ای میل ہے ہمارے پاس یہ محمد جوید حسین نوری صاحب ہیں انڈیا سے ان کے سوالات جو ہیں تین چار سوالات ہیں کچھ تو تاریخی لحاظ ہیں کہ اسلام میں اور مختلف مالک میں اور بالخصوص عرب والک کے سیاسی حالات تریخی حالات کس طریقے سے بدلے ایک ان کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا زندہ ہیں اپنی قبر منورہ میں حیات النبی ہیں تو اس سلسلے میں کافی بار ہم نے گزارشات کی ہیں حیات النبی یہ ایک اہل سنت و جماعت میں اجماعی عقیدہ ہے آئمہ اربا تمام ان کے ماننے والے تمام انبیاء اکرام علیہ وصلاۃ وسلام کو اور ان کی قبور مقدسہ میں زندہ مانتے ہیں بالخصوص آکہ کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس سلسلہ میں الحمد بہت ساری کتابیں اور سب سے پہلے مستقل کتاب امام کی شافی رحمت اللہ تعالی جو کہ بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے کتاب لکھی حیات الانبیاء فی قبور احمد. عربی میں بھی چھک چکی اور اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا الحمد اس کی شرح آپ زندہ ہیں باللہ جو الحمدللہ میں نے ہی لکھی کم از کم ساڑھے چار سو صفحے کے قریب یہ کتاب ہے پاکستان سے بھی دو مرتبہ شائع ہو چکی الحمد انڈیا سے بریلی شیف سے رضا اکیڈمی سے بھی الحمد مفتی محمد حنیف قادری مداز مداز علی نے بہت اچھے طریقے سے اس کو شاعری کیا پڑھنے کے لائق ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارمبیاء احمی قبور محمیسل امام بحقی نے اس کو اپنی کتاب مذکورہ کتاب میں نقل کیا امام ابویالہ نے اپنی مصرد میں باسند صحیح اس کو نقل کیا اسی طریقے سے آٹھ محدسین نے اس کو مختلف اسناط سے نقل کیا امام ابو نیم نے اس کو تاریخ اس بہان میں اسی طریقے سے امام ابن مندہ نے اپنے فوائد میں اور دیگر محدسین نے اس کو نقل کیا اور ابو اللہ کی صنعت جو ہے وہ صحیح ہے جیسا کہ امام ہیسنی نے ابن حجر نے اور دیگر محدثین نے کہا تو جب انبیاء اکرام زندہ ہیں اور رب کریم کے کرم سے فضل سے ان کی حیات ایسی ہے جیسا علامہ جرالدین سیوتی نے تلویر الحلق فیرویت نبی والملک میں لکھا کہ انبیاء اور اولیاء زندہ ہے اور جہاں چاہیں تشریف لے جائیں تصرف بھی فرماتے خاص کر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے ساری کائنات موجود ہے لہذا ایسی حالت میں آقا کو پکارنا یا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے مدد مانگنا اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے جب وہ زندہ ہیں اور سنتے ہیں رب کریم کی دی ہوئی طاقت سے تو ان سے مدد مانگنا ہاں یہاں تھوڑا سا یہ میں گزارش ضرور کر دوں کہ مدد جو انبیاء اولیاء سے مانگی جاتی ہے تو حقیقی مدد صرف اللہ جلّہ مجد کریم کی ہے جب ان کا نام لیا جاتا ہے تو یہ بطور توسل ہوتا ہے اگر کہ ڈائیکٹ انہی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب کریم کی اجازت کے بغیر رب کریم کے زن و حکم کے بغیر یہ سب کچھ ہوتا ہے یہ اگر کہ رب کریم کا نام نہیں لیا گیا انبیاء اولیاء کا نام لیا گیا لیکن ایک مومن کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ رب کے نبی ہے یہ رب کے ولی ہے رب مدد کرتا ہے یہ بطور تبسل اس میں ہوتے ہیں اور اس کے قرآن و سنت میں بے شمار دلائل ہیں کہ یعنی سبب کا ذکر کر دیا جائے مسبب کا ذکر نہ کیا جائے قرآن کریم میں رب کریم نے موت کا جو موت دینے کا فیل ہے اس کو فرشتوں کی طرح منسوخ کر دیا حالانکہ رب کریم خود محی ممویت ہے خود زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے لیکن یہ توفا حم کا رب کریم نے شاہ ان کو فرشتے موت دیتے حالانکہ فرشتے موت نہیں دیتے ان کی صرف ڈیوٹی لگتی ہے تو رب کریم نے ان کی طرف اس کی نسبت کر دی ایسے ہی سیدنا جبرائیل علیہ اصلاط و تسیم جب سیدہ مریم کے پاس تشریف لائے تو حلہ اولاد تو رب کریم دیتا ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کوئی اختلاف نہیں لیکن حضرت سینا جبرائیل امین نے جو حضرت سینا مریم سے ارشاد ہوا الحابا لاکل غلامن کیا میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں اللہ کے بیٹا تو اللہ دیتے تو جبرائیل امین نے اپنی طرف نسبت کر دی تو سبب کا ذکر کر دیا رب کریم نے بھی سبب کا ذکر کر دیا تو یہ اسباب ہیں انبیاء اولیاء مدد کے رب کریم کی مدد کے اسباب ہیں لہٰذا سبب کا ذکر کیا جائے مسبب ذین میں ہو تو اس میں شرکت نہیں ہوگا لہذا انبیاء سے اولیاء اکرام علیہم الرحمہ سے مدد مانگنا جو ہے یہ جائز ہے اور انبیاء اولیاء کے سنت میں یہ چیز شامل ہے ایک ان کا سوال ہے کہ کیا بد عقیدہ شخص سے گستاخوں سے قطع تعلق کرنا چاہیے تو بالکل یہ تو ہم روز پڑھتے ہیں ویتر میں دعا کنوت پڑھتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں نقل و نت رکم یا پھر ہم نے جن جنہوں نے فض کو فضور کیا جنہوں نے تیری حدیں توڑی ہم ان سے علیحدہ ہو گئے ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہم دعا قنوت میں روز کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بھی دین کی حدیں توڑتا ہے اللہ کی حدیں توڑتا ہے رسول کا اینا اللہ تعالی وسلم کے احکام اور ان کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے تو یقیناً اس سے قطع تعلق کرنا ہی دین ہے اور اگر قطع تعلق نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے یہ جو یعنی موالات ہے باد سے یا کفار سے یا مشرقین سے تو یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص چاہے وہ کتنا بڑا رشتہ دار چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتے تھے جب تک کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام نہ بن جائے ایسے محدثین ہیں کہ جنہوں نے جن کے بارے میں یعنی یہ نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر بیس سال بعد ہمیں پتا چلے کہ میں نے اپنی نمازیں کسی بدعقیدہ شخص کے پیچھے پڑی ہیں تو بیس سال کی نمازیں میں لوٹا دوں اور حضرت امام ابن سیرین کے بارے میں کئی بار میں نے ارض کیا کہ ان سے کسی نے کہا میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں فوائد نہیں سنوں گا اس نے جب دو چار بار عرض کی تو خیر نہیں سنوں گا چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا آپ سے کہ حضرت وہ تو قرآن سنا رہا تھا رب کی کتاب سنا رہا تھا فلائیں عبادتہ ہے میں اس سے قرآن بھی نہیں سنوں گا تو اس لیے ایسے اشخاص کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا یہ ایمان کی کمزوری ہے اور جو ایمان میں پختہ ہے اس کا رشتہ صرف رسولے کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے ہمارا رشتہ ہونا بھی ایسا چاہیے کہ ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اور اگر ان کا غلام نہیں ہے تو چاہے وہ باپ ہے چاہے بیٹا ہے چاہے بیوی ہے چاہے بہن ہے چاہے بھائی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم رکھنا یہ مومن شان نہیں ہو سکتی تو یہ ایک ان کا سوال کافی لمبا ہے وہی یعنی تاریخ کے بارے میں تو دیکھیں میرے بھائی عقیدہ جو ہے وہ ہمیں کسی حکومت یا کسی شخصیت سے نہیں بلکہ آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن و سنت سے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے ہے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں سیاسیت بدلتی رہتی ہیں لہذا یہ نہیں کہ کون سی حکومت کیا کر رہی ہے مکے پہ تو ابو جال کا بھی جو ہے تسلط رہا اور انہی کے ہاتھ میں چابی ہوتی تھی کعبے کی جب چاہے اندر جائیں جب چاہے باہر جائیں تو یہ کسی کی یعنی حقانیت کی دلیل نہیں ہے لہذا عقائد جو ہیں وہ قرآن و سنت سے ہی اخذ کیے جائیں گے صحابہ اکرام اور اسلام سے اخل کیے جائیں گے وقت کے ساتھ بدلنا اور جب شہر بدلے تو کیدا بدل جانا جب وقت بدلے تو عقیدہ بدل جانا زمانہ بدلے تو قیدہ بدل جانا زبان بدلے تو قیدہ بدل جانا تو ایسے نہیں قیدا عقیدہ وہی ہے عقیدہ ہے ہی وہ جو پختہ ایسا بن جائے کہ پھر وہ کھلے نہ یہ جب کئی لوگ دیکھا ہے اس ملک میں ہوتے ہیں تو اور عقیدہ دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اور عقیدہ تیسرے ملک میں جاتے ہیں تو اور عقیدہ ایک شخص سے ملتے ہیں تو اور عقیدہ جب دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو اور عقیدہ اور مدینیشی میں ہوتے ہیں تو اور عقیدہ اور جب مدینشی سے باہر نکلتے ہیں تو اور عقیدہ عقیدے نہیں بدلتے عقیدے کو عقیدہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کوئی ایسی گارڈ بن جاتی ہے کہ اب وہ کھلتی نہیں ہے تو جو روز بدلتے رہتے اس کا مطلب کہ ان کا عقیدہ کوئی نہیں ہوتا دوسری ای میل ہے ہمارے پاس محمد نشاد کمال یہ بنگلور انڈیا سے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا قبرستان میں جا کے دعا کرنا جائز ہے تو دیکھیں میرے بھائی دعا قبرستان میں بھی جائز ہے گھر میں بھی جائز ہے مسجد میں بھی جائز ہے بازار میں بھی جائز ہے جب چاہو دعا کرو رب کریم سے مانگنا ہے بالخصوص مرنے والوں کے سلسلے میں جو لوگ گزر گئے ان کے سلسلے میں دعا کرنا وہ ہر جگہ ہر وقت جائز ہے قرآن و سنت میں اس کے بے شمار لائل ہے رب کریم نے مومنوں کی جو ہے تعریف کرتے ہوئے شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ یوں دعائیں کرتے ہیں ربانہ رب فرن وال اللہ صبقو نا ایمان کہ وہ یوں دعا کرتے ہیں بھائی تعلیم ہمیں بھی بخش اور ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت کر گئے جو ہم سے پہلے ہو چکے ان کو بھی بخش دے یعنی جو فوت ہو چکے اور پھر نواز جنازہ جو پڑھتے ہیں اس میں تو ہم دعا پڑھتے ہیں خیرات کرنا یہ سب چیزیں جائز ہیں اور اس میں کوئی ممانت والی چیز کوئی نہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے جو ششمنا کرتا ہے اس پہ دلیل لانا واجب ہے کیونکہ جو ہے یعنی بالخصوص سورہ یاسین کے بارے میں یا کل شریف کے بارے میں یا ایسے سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ تو واضح طور پہ احادی سے مبارکہ میں ہے جو کئی بار میں نے کئی پروگراموں میں پیش کی ہیں کہ فاتحہ جو ہے سورہ فاتحہ کل شریف جو گیارہ بار کلشی پڑے اور قبرستان والوں کو بخشے تو قبرستان والوں کی تعداد کے برابر اس کو ثواب ملے گا تو لہذا آج یہ کہ جا کے قبرستان میں جو ہے وہ دعا کی جائے اپنوں کے لیے سب مومنین کے لیے اور ان بلکہ ان کو دعاؤں کا ہی سب سے زیادہ آسرا ہوتا ہے اور دعاؤں کا ہی سب سے زیادہ وہ چاہتے بھی ہیں جیسا ایک ریشی میں کہ جب عادن فوت ہوتا ہے تو وہ یعنی انتظار کرتا ہے صدقے کا دعاؤں کا ان کے لئے نیکی کا من ابن اور امن ام او اخن اور اختن او ابن او بنتن اوکما کار آپ کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا اپنے باپ سے ماں سے بھائی سے بہن سے بیٹے سے بیٹی سے انتظار کرتا ہے کہ کون میرے لیے صدقہ کرے گا کون میرے لیے نیک دعا کرے گا کون میرے لیے بخش کی دعا مانگے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شاہجہ سسین بردی اللہ سے سلسل روایت ہے کہ امام بہکی نے اس کو نقل فرمایا فرمایا روایت کو جو ہے شاہ الامان نے اور دیگر محدثین نے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرایا کہ ایک شخص کا رتبہ جو ہے وہ جنت میں بڑھتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے پوچھتا ہے بھائی تعالیٰ میرا رتبہ کس سب سے بڑھا تو رب کریم ارشاد آج تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے تو لہٰذا استغفار کرنا یعنی بخشش کی دعا مانگنا تو یہ قبرستان جا کے بھی جائز ہے اور گھر میں بیٹھے بھی جائز ہے مسجد میں بھی جائز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیشی میں ہے کیا فرمایا کرتے تھے کون ہے جو مسجد میں جا کے میری والدہ کے لیے جو کہ فوت ہو چکی ہے ان کی بخش کے لیے دو رقم نماز نفر پڑے ان کے اشارے ضوابط کے لیے ایک بار انہوں نے عرض القی آکا میری والدہ کے بارے میں اور میرے بارے میں دعا کیجیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا باری تعالیٰ ابو حردا اور ابو حریدا کی ماں کو بخش دے اور ہر اس شخص کو بخش دے جو ان دونوں کے لیے دعا مانگے تو صحابہ کرام اور ربی اللہ تعالیٰ جب اپنوں کے اپنے دعا مانگتے تو حضرت ابو حریر اور ان کی والدہ کے لیے دعا مانگتے اور دیشی میں آیا کہ وہ کہتے کہ ہم ان دونوں کے لیے بخشش کی دعا اس لیے مانگتے ہیں کہ ہم نبی کی علیہ السلاط و کی دعا میں شامل ہو جائیں کہ بار تعالیٰ اس کو بھی بخش جو حضرت ابو حریرہ ہوتے امیں ابو حریرا ابی حریرا کے بارے میں دعا کرتا ہے جو ان کے لیے بخشش مانگتا ہے یہ نبیلا نوید نبیل آئرلینڈ سے ہیں تو ان کا سوال یہ ہے کہ بینک کی رقم سے گھر لینا کیا جائز ہے اب یہ اصل میں یورپ کے بڑے مسائل ہیں اب وہاں کے لمحہ سے ہی اگر یہ فتوا لیا جائے تو بہت بہتر ہوگا چونکہ وہاں کے حالات وہ بہتر ہم سے جانتے ہیں ہم نے وہ مالک نہیں دیکھے وہاں کے حالات نہیں دیکھے عام طور پہ ہم تو یعنی کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ بینک سے سود لے کے کوئی بھی چیز لی جائے اس کو استعمال کیا جائے یہ تو گنا کبیرہ ہے اور گھر لیں گے تو ساری مروسی گھر میں سود کو گھر میں رہیں گے تو یہ ایک اور بڑا عذاب ہے لیکن وہاں کے بارہ علماء اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں ممکن ہے ان کے سامنے کوئی اس کی کوئی تو جی موجود ہو کم از کم ہم جو ان ممالک میں نہیں رہتے اور بلق سود جو پاکستان میں ہیں ان کی وہ تو یہ ایسے فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہاں کو سود لیں اور سود سے اپنا کاروبار کریں تو یہ جو ہے کہ یعنی کوئی مجبوری کہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہم گھر نہیں بنا سکتے لہذا ہم کیا سود لے کے گھر بنا لیں گے تو یہ کوئی مجبوریاں نہیں ہیں سود ہمیشہ کسی نہ کسی مجبوری سے لیا جاتا ہے ہاں یہ ہے کہ آج کل کئی لوگ شوق سے بھی لینے لگتے لیکن شروع میں تو ایسا نہیں تھا کہ شوق سے لوگ سود لیتے مجبوری میں ہی لیتے تھے ہاں ایسے معاملے کہ جہاں حرام حلال ہو جاتا ہے اتنی مجبوری ہو جائے کہ جہاں حلال, حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے تو اس وقت اتنا لینا کہ آدمی کی جان بچ جائے وہ ایک مستثریات سے ہوگا وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایسے معاملے کو عام زندگی پہ جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے اور اسی سے پھر اپنا گھر اور کاروبار اور سب کچھ اسی سے چلایا جائے یہ جی تو ہر شخص کہہ سکتا ہے جی میری مجبوری تھی مہنگائی بڑی تھی میں کیا کر سکتا میں نے کچھ کاروبار بھی تو کرنا تھا نا ایسے میں نے گھر بھی تو بنانا تھا نا تو ان معاملات میں بہرحال یہ امتحانات ہیں ان سے بچنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور اللہ, جل اللہ محضر کو ان سے رزق حلال جو ہے وہ مانگنا چاہیے یاد رکھیے کہ رزق حرام جو ہے اس سے آدمی کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی عبادات جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی لہذا بچنا چاہیے حدیشی میں ہے کہ جس نے ایک لکما جو ہے حرام کا کھایا تو ایک لکما جو ہے وہ چالیس دن تک اس کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی تو چالیس دن تک اگر عبادت کسی شخص کی قبول نہ ہو تو وہ کیا کرے گا لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ سود سے بہرحال جو ہے وہ بچا جائے اور اس میں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ جو ہے کی جائے آ, کوئی علت نہ نکالنے کی کوشش کی جائے اور اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ آ, کوشش نہ کرنی چاہیے کہ ہم بھائی اس سے یہ بات کر کے سود ایسے آئی کا بات لوگ جو ہیں ایسے مسائل میں گر جاتے ہیں اور پھر ساری عمروں سے نکلتے نہیں عبد الطیف بھائی ہیں انڈیا سے تو ان کا جو سوال ہے یہ ہے شیئرز کا کیا شیئرز کا کاروبار کرنا جائز ہے تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں شیئر جو ہیں یہ یوں ہی ہے جیسے شراکت کسی کے ساتھ کرنا شراکت میں کام تو جائز لیکن آپ کس کے شیئر خرید رہے ہیں اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو سود لیتی ہے سود دیتی ہے سود سودی کاروبار کرتی ہے تو پھر آپ بھی سود میں شامل ہو جائیں ہاں کوئی ایسی کمپنی ہو کہ جو, جو سود سے پاک ہے جس کا سارا کام سود سے پاک ہے پھر آپ اس کے ساتھ اس کے شیئر خرید سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ شراکت کر سکتے ہیں نفع نقصان کے میں اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ کمپنی جو ہے وہ یعنی سود لیتی ہے سود دیتی ہے اور اکثر عام طور پہ آج کل جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے زیادہ تر ایسی ہی کمپنیوں کا کاروبار ہوتا ہے لہذا ان سے بچنا چاہیے شیئرز کے کاروبار سے لیکن جس کے بارے میں یہ طے ہو یہ معلوم ہو کہ یہ کمپنی جو ہے کام از کم یہ سود سے کاروبار نہیں کرتی تو ایسے معاملات میں پھر اسے آدمی جو ہے وہ سلسلہ کر سکتا ہے یہ سنا ہیں کوئی پتا نہیں ان کے شاید انہوں نے اپنے شہر کا ملک کا نام نہیں لکھا تو جل کے سکون کے لیے یہ کہتی ہیں کہ کوئی دعا کریں اور دشمن سے مفود رہنے کے لیے دعا کریں تو دیکھیے میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ رب کے ذکر میں ہے اطمینان قلب لینا ہے تو رب کا ذکر کریں نماز پوری پڑھیں اور نوافل کی کثرت کریں اور افسر و بیشتر جو ہے وہ یعنی رب کا ذکر کریں استغفار ایک ایسا ذکر ہے جو شخص استغفار کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے اور رب کریم کے قریب ہوتا ہے اور اگر دل نرم ہو جائے رب کریم کے قریب ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا ہے تو وہ اس کے لیے دروشی کی کثرت جب آدمی کثرت استغفار کرے گا تو رب کی رب تعالیٰ کی قربت پیدا ہوگی اور دل نرم ہو جائے گا دل میں خوف خدا بدی پیدا ہو جائے گا اور پھر جب دروشی پڑے گا تو آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہوگی اور پھر دل کا سکون ملے گا جو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کثرت سے پڑتا ہے اس کو دینی دنیاوی ساری نعمتیں ملتی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود السلام پڑا کرو سینا نے کہا ربی اللہ تعالیٰ نے ارد کیا کا میں سارے دن میں رب کی عبادت کرتا ہوں تین حصے اور چوتھا حصہ آپ درود بھیجتا ہوں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم الشا بہت بہتر فائن تب بہ خیر اللہ اگر تو درود تھوڑا زیادہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے ارکی آکار میں تین حصے کرتا ہوں دو حصے رب کی عبادت رب کے ذکر میں وقت گزاروں گا اور دو حصے آپ جو ہے آپ کے اوپر درود بھیجوں گا فرمایا بہت بہتر ہے لیکن اگر تو اس کو زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے آکا میں ایک حصہ رب کی عبادت یا رب کا ذکر کیا کروں گا اور دو حصے پورے دن میں آپ دودھ بھیجا کروں گا تو آقا نے شافا بہت بہتر اگر تو اور تھوڑا زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہے سبحان اللہ ابسینا ابئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اب میں سارا دن صرف آپ پہ درود بھیجوں گا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے شافا یکس یکم کا وغم پھر تو تیرے دنیا کے سارے غم و علم کے لیے یہ درود کافی ہو جائے تو اگر دل کا سکون لینا ہے اگر دنیا کے سارے غم و علم سے چھٹکارا پانا ہے تو اس کا یہ ایک طریقہ ہے کہ قصد کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و اسلام پڑھا جائے اور اس عقیدے سے پڑھا جائے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام میرا سن رہے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے اور میرے اسلام کا جواب دے رہے ہیں جیسا اب سین بخر رضی اللہ تعالیٰ سے باسند صحیح روایت موجود ہے ابو دعشری میں مسند امام احمد میں مسندیالہ میں اور دیگر کتب حدیث میں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھ کو سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اگر ہم نہیں سن سکتے تو یہ ہماری کمی ہے میرے آقا جواب دیتے ہیں تو کتنا خوش قسمت ہوگا جس کو آقا سلامتی کہہ دیں تو جو جس کو آقا سلامتی کہہ دیں گے جس پہ آقا سلامتی بھیج دیں گے اس کو پھر کیا غم ہوگا ہم نے اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو کے خود ان غموں کو ان پریشانیوں کو اپنے گھر بلا لیا ہے اور اپنے اوپر جو ہے مسلط کر لیا ہے آج بھی یہ آسان نسخہ موجود ہے کہ انہیں سب سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں بارگاہیں و سلام کی کسرت کیجئے اور جب کسرت کریں گے تو جیسا نسائی کی حدیث ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشاد ہوا ہے جو ایک بار ضرور شی پڑے گا رب کریم اس کے دس سو حاجتیں پوری کرے گا اس دنیا کی ستر آغرت کی اب یہاں آپ کی یہ بھی حاضت ہے کہ آپ کو دل کا سکون مل جائے تو یہ حاجت انتیس میں سے ایک ہو جائے گی جب ایک بار پڑھیں گے تو جب آپ روز ہزاروں بار پڑھیں گے تو کیوں نہیں دل کو سکون ملے گا اصل میں دل اسی لیے پریشان رہتا ہے کہ ہم نے دل کے گھروں میں ان چیزوں کو بٹھا دیا جو اس میں رہنے والی نہیں تھی اور جنہوں نے رہنا تھا ہم نے ان کو نکال دیا دیکھیے یعنی جب تک ایک مثال بزرگوں نے دی ہے فرض کریں ایک آپ بکری کو گھر لاتے ہیں اور آپ اس کے لیے ایک بہترین قسم کا بیڈ تیار کرتے ہیں اس کے اوپر ایک اچھی سی خوبصورت سی چادر بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر بکری کو بٹھا دیتے ہیں اور مختلف انواع اقسام کی مٹھائیاں اور حلوے اور چیزیں آپ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اے لگا دیتے ہیں کیا وہ بکری خوش ہو جائے گی بکری خوش نہیں ہوگی کیونکہ یہ بکری کی خوراک نہیں ہے آپ نے تو بڑے پیسے خرچ کر دیے آپ نے تو سب کچھ دے دیا بکری تو خوش ہوگی وہ سوکھا ہوا گھاس دے کے جو جس کی آپ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں لیکن وہ اس میں خوش ہوگی ہم نے اس دل کو وہ چیزیں دے دی اور پھر ہم کہتے ہیں سکون نہیں میرا اتنے پیسے لگا دیے اتنا کچھ آ گیا ہمارے پاس اتنی دولت آ گئی نام آ گیا عرد آ گیا کیوں نہیں خوش ہوتا اس لیے کہ وہ اس کی خوراک نہیں ہے اس دل کی خوراک کیا تھی اس روح کی خوراک کیا تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رب کریم کی عبادت تو جب رب کریم کی عبادت ہوگی آکا کریم صلی اللہ تعالیسم کی محبت پیدا ہوگی تو یہ دل جو ہے وہ سکون پکڑ جائے گا اس میں سکون آ جائے گا اور پھر اس آ یہ آ کبھی آ گھبراتا ہے یہ دل یوں ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ہم نے اس میں وہ ناپاک چیزیں بٹھا دی جو یہ دل نہیں جن یہ دل جن کا ٹھکانا نہیں تھا جن کا ٹھکانا تھا ہم نے ان سے ٹھکار دیا یہ بزرگوں نے کتنی اچھی, اچھی مثال دی کہ دیکھیں صدیوں بعد ہم نے مومنی نے جنت میں جانا ہے ترب کریم نے ہمارے دشمن کو شیطان سو صدیوں پہلے وہاں سے نکال دیا ابھی کب جانا ہے لیکن صدیوں پہلے شیطان نے نکال دیا کہ یہاں مومنوں نے آنا ہے مومنوں کا دشمن نہیں رہ سکتا مومن کا منزل مقصود کیا ہے جنت جنت میں جائیں گے قیامت کے بعد تو پہلے صدیوں پہلے وہاں سے ہمارے دشمن کو نکال دیا گیا ہم نے ابھی تک رب کے دشمن کو اپنے دل سے نہیں نکالا آقا کریم علیہ وسلم کے دشمن کو اپنے دل سے نہیں نکالنا تو دیکھو رب کریم نے تمہارے دشمن کو سدیوں پہلے نکال دیا اور ہم نے ابھی تک اس کے دشمن کو اپنے دلوں میں بٹھایا تو جب تک یہ دل ان سے پاک پاک نہیں ہوگا اس میں جب تک محبت رسول نہیں آئے گی تو اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملے گا اولاد کی محبت ہے بیوی کی محبت ہے خامد کی محبت ہے اسی طریقے سے دولت کی محبت ہے عزیز و اکربا کی محبت ہے اور کسی تھوڑے سے خانے میں رسول کریم کا نام لے دیا ہاں ان سے بھی ہمیں محبت ہے تو ایسا نہیں فرمایا تم میں ایمان نہیں آ سکتا لا یوم راہ جو کم ہتو نہئی ووال دئی بنا سے اجمائی احکمہ کار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس خدا کی قسم اس سلب کریم کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تو مومن نہیں ہو سکتے تم میں ایمان نہیں آ سکتا جب تک کہ اپنے والدین اپنی اولاد حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرو گے اب زبانی طور پر تو دعوے بڑے ہیں اگر دل میں محبت رسول آ گئی تو یقین جانیے ساری دنیا کا سکون ساری دنیا کی راحتیں ساری دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ مل گئی اور جن کے دلوں میں یہ ہوتا ہے وہ تخت سکندری پر پھر تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں تو وہ پھر ان بادشاہوں کو بادشاہت کو ان دولت کو اس نام نموج کو کچھ بھی نہیں سمجھتے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہیں غلام ہو جاتے ہیں تو اسی میری بہن اپنے دل کو اگر سکون دلانا ہے تو استغفار کی کثرت رب کریم کی عبادت اور مستف کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگس میں ہما وقت و سلام اور دشمن سے محفوظ رہنے کے لئے دعا یہ ہی سب کچھ ہے سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے جب اس سے محفوظ ہو گئے پھر اس کے بعد وہ دشمن جو ایمان کے دشمن ہے جا ہم جان کے دشمنوں کو عطب بڑا کہتے ہیں لیکن ایمان کے دشمنوں سے ہم نہیں بچتے ایمان کے دشمنوں سے اگر بچ جائیں تو پھر ان جان کے دشمن بھی ہم سے دور ہو جائیں گے تو چونکہ اب ہمارے پروگرام کا خط... وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ای میل تو ہیں ان شاء پروگرام میں ہم جو ہے وہ ای... دو... بکیا جو ای میل ہیں آ... ان کا جواب بھی دیں گے چونکہ ہمارے پروگرام وقت ختم ہو گیا آئندہ پروگرام تک کے لیے خدا پھر فیمان اللہ اللہ و رسول اوکے